قرأت لكم فيكم ما ان تمسكتم به ما لن تضلوا ابدا وقال الصلاه والسلام علي، عليكم بسنتي وسننه الخلفاء الراشدين او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربي شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين حضور صلى الله عليه وسلم کے فرائض چار گانا وہ چار, چار فرائض نبوت جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگائے گئے قرآن حکیم میں متعدد بار ان کو دہرایا گیا ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں اور اس سے فوراً بعد پھر اسی سورت کے اندر یعنی سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو دہرایا کمار سلنا فیکم رسولا منکم یتلو یتل آیاتنا ویزکیکم یاتنا و ذکی کم وقم الکتاب الحکم وی المحم مالم ٹکالم پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے سورہ سوریہ عمران میں احسان جتلایا جبل ایمان پر لقد مند اللہ علی المؤمنین اس میں بھی وہی چار فرائض گنوائے پھر آگے چل کے سورہ الجمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان فرائض کو دوبارہ دہرایا اور انتہائی تفصیل کے ساتھ وہ چار فرائض یتل علیہ مایاتی وہ ان پر میری آیات تلاوت کرے گا یعنی جو کچھ میں اسے وہی کروں گا وہ ان کو پڑھ کے سنا دے گا اس کے بعد یہ اللہ الکتاب کہیں یہ پہلے آیا ہے کہیں یہ تزکیے کے بعد آیا ہے یو اللہ محم وہ انہیں تعلیم دیتا ہے وہ انہیں تعلیم دے گا الکتاب کی اور الحکمت واہ یو اور ان کا تزکیہ کرے اب مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا تو سب سے پہلی بات جو تلاوت آیات کی ہے وہ تو ہو گیا قرآن کا سنا دینا جو اگلی بات ہے یو اللہ محمول کتاب کہ وہ نے کتاب سکھائے گا کتاب کی تعلیم دے گا تو ظاہر ہے کہ اس سے مراد و الف زبراہ بے زبر باہ نہیں ہے صحابہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی یہ ان کے قبیلے کی زبان تھی یہ ان کی مادری زبان تھی یہ ان کی قوم کی زبان تھی انہیں سرف و ناو کی ضرورت نہیں ہے سرف و ناو کا علم جو ہے وہ بعد میں جا کر ہم جیسے ادمیوں کو سکھانے کے لیے ایجاد کیا گیا تھا انہیں تو نقطوں کی بھی ضرورت نہیں تھی انہیں آراب کی بھی ضرورت نہیں تھی لہذا یہ تعلیمی کتاب سے مراد الف زبرار بے زبر بار پیشو بے خوشبو نہیں ہے صحابہ کو تعلیمی کتاب کیا تھی اور وہ کون سی تعلیم کہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آٹھ سال میں سورہ بقرہ میں لی میں نے حضور سے آٹھ سال میں سورہ بقرہ سیکھی سے کیا مراد پھر وہ الحکمت کون سی ایک تو ہو گیا تعلیم کتاب اور ایک ہے تعلیم حکمت اور پھر ہے کیا ان پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ اپنے مقام پر چل کے ہم ہمارا سلسلہ کلام چل رہا ہے پرویزیت سے متعلق منکرین حدیث جو حقیقت میں منکرین قرآن میں نے ارض کیا تھا کہ انہوں نے حدیث کو ساکت کر دیا سسپینڈ کر دیا انکار کر دیا اسے ماننے سے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے اور قرآن کا انکار کر دیا یہ عقل کے خلاف ان کے پاس کچھ بھی نہیں دھوکا دیتے اور دھوکا کھاتے ہیں یہ وائرس کوئی نیا نہیں ہے ہر نبی کے دور میں یہ تھا ایک مخصوص طبقے کو لگتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا آج بھی ہے مخصوص طبقے کو لگتا ہے اور مخصوص طبقے سے لگتا ہے ہر دور میں جب بھی نبی آئے اسی قوم میں سے ہوتے تھے وہیں پلتے تھے وہیں کھیلتے تھے وہیں جوان ہوتے تھے لہذا جب بھی مطالبہ کیا گیا کہ اس رسول کی اطاعت کرو تو بڑی گراہ گزری ان لوگوں پہ اللہ کی اطاعت ایک ایسی پر اسرار ہستی کی اطاعت جو نظر نہیں آتی ہے مگر ہر جگہ موجود ہے لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اپنے جیسا انسان جس کے باپ دادا کو بھی وہ جانتے ہیں جو ان کے ساتھ کھیل کر جوان ہوا ہے اور بعض سے عمر میں بھی چھوٹا ہوتا تھا چچا سے کہا جا رہا ہے کہ بھتیجے کی اتات کرو اور ماموں سے کہا جا رہا ہے کہ بانجے کی اتات کرو اور باپ سے کہا جا رہا ہے کہ بیٹے کی اطاط کرو بڑی گرام گزرتی تھی معذ اللہ بادشاہ مسل حکم کہ تمہاری جیسے انسان ہے اللہ کی اطاط تو ٹھیک کر لی ہم نے بڑی عظیم ہستی ہے بڑی بالا تر ہستی ہے مگر یہ کہ والا تم بادشاہ مس نقم ضلع خاصر نبیوں سے کہا گیا ان تم اب باشروں میں ہمارے جیسے انسان ہمارے قبیلے کے لوگوں سے کہا گیا تمہارے جیسا انسان ہے یا کرو ماتا کرون امین و شرابو ممات وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو وہی وہ پیتا ہے جو تم کھاتے ہو پیتے ہو کہ وہ آسمان سے کوئی خان نہیں اترتا اپنے جیسے بسرتے مکے والوں نے کہا لولا نزلہ ہاضل قرآن والا راج المن الکریا کئی یہ قرآن طائف اور مکے کی دو بستیوں میں سے کسی وائٹ کالر پر کیوں نہیں نازل ہوا یعنی کسی عظیم ہستی سے مراد اعلی طبقہ سردار وائٹ کالر ایک یتیم پر نازل ہوا ضلع اعلی ذکر بے نہیں ہم جیسے انٹیلیکچلس کو چھوڑ کر قرآن اس پر نازل ہوا ہے بل ہوا تجزاب ان اشر یہ جھوٹ کہتا ہے نازل ہونا ہوتا تو ہمارے اوپر نازل ہوتا ہم بڑی اچھی اچھی تقریریں کرتے ہیں دولت ہمارے پاس ہے اسباب ہمارے پاس ہیں سٹیٹس ہمارے پاس ہے فیصلہ کرو ائل فری قی نے خیر ام مقام وہاں سن دیا ہم ایسے کون سٹیٹس میں مقام میں بہتر ہے وہ احسن دیا اور کس کے کلب میں زیادہ بڑے بڑے امیر لوگ آتے ہیں ہر دور میں یہ وائرس تھا یہ ایک کمپلیکس نفسیاتی طور پہ اسے کہا جاتا ہے کمپلیکس احساس کم تری یا احساس برتری یہ ایک ہی تصویر کے دو ہیں سائنٹیفک لینگویج کے اندر سائنٹیفک ٹرم کے اندر میڈیکل کی زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں ڈبلو سی سینڈروم یعنی وائٹ کالر سینڈروم یہ ہمیشہ وائٹ کالرز کو لگتا ہے اور وائٹ کالرز سے لگتا ہے اعلیٰ طبقے کو لگے گا اور آلہ طبقے سے لگے گا کبھی بھی نچلے طبقے کے اندر نہ یہ پنپتا ہے مر جاتا ہے نہ نچلے طبقے سے دوسرے کو لگتا ہے تو ڈبلو سی سینڈروم وائٹ کا سینڈروم احساس کم کریں یا احساس برتریں بدقسمتی سے ہمارے یہاں نبی الامی کا ترجمہ کیا گیا الٹریٹ نبی ان پڑھ نبی ولنزی باسفیل امین اور رسول امین ہوم اس نے الٹریٹوں کے اندر الٹریٹ نبی کو بھیجا دا. اور ہم ہیں پڑھے لکھے لہذا انہیں اپنے میں سے کوئی رسول چاہیے تھا فتنا قادیانیت یہی سے اٹھا تھی قادنیت ہو یا پرویزیت ہو خوارج ہو یا معتضلا ہوں ہر دور میں ان کا ٹارگیٹ سنت رہی ہے ہر دور میں انہوں نے نبوت پروار کیا اس لیے کہ سنت قرآن کی محافظ ہے اور یہ بات آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکیم امت ہے اللہ مل قیامہ یہ بات بتا دیتی ہوں میرے دین پر ہمیشہ وار سنت پر سے ہوگا میرے دین کو ہمیشہ ڈھانے سے پہلے سنت کو ڈھایا جائے گا دین کے منہدم کرنے کی ابتدا سنت سے ہوگی اس لیے کہ جو حویلی کی دیوار کو توڑتا ہے وہ کسی چیز کو چرانے کے لیے توڑتا ہے جو سن لگاتا ہے کہیں کسی دیوار کے اندر سراخ کرتا ہے وہ اندر سے کوئی چیز چرانے کے لیے کرتا ہے سنت پہ جو بھی وار کرتا ہے وہ اصل میں فرض کو گرانے کے لیے کرتا ہے فرض کی اپنی تعویل کرنا چاہتا ہے قرآن کی اپنی تعویل کرنا چاہتا ہے اور اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا وہ چاہتا کہ ان کو رستے سے ہٹا دے اور اپنی مرضی کی تعویل کرو اور ایسی تعویل کرے کہ جسے اقبال نے فرمایا مگر تعویل شاہ در حرت انداخ خدا جبرائی لو مستفارہ کہ تیری طاویلوں نے تو اللہ اور جبرائیل اور مصطفیٰ کو بھی حرت میں ڈال دیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اللہ کہتا میں نے تو یہ نازل نہیں کیا تھا جبرائیل کہتا میں تو یہ لے کر نہیں آیا تھا مستفیٰ کہتے میں نے یہ تو نہیں پہنچا ہے مگر تعویل شاندار حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مستفارا پرویزی جو ہیں اب دیکھیے قیدی جی منکری نے حدیث لیکن قرآن کو مانتے ہوں گے نہیں نماز کو نہیں مانتے یہ لوگ عقیم الصلاحت واط اس زکات کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ نظام ربوبیت کا قیام ہے یہ وہ نماز نہیں ہے جو تم جھکتے ہو کرتے اور سجدے کرتے ہو یہ نہیں ہے اس سے مراد ہے نظام ربوبیت قائم کرو اچھا یہ نظام ربوبیت کی اصطلاح قرآن میں کہاں سے آ گئی آپ کہتے جی فلاں چیز قرآن میں نہیں ہے تو نظام ربو بیت کی صلاح قرآن میں آئی ہے یا حدیث میں آئی ہے؟ اور یہ مرکز ملت قرآن میں آیا یا حدیث میں آیا جسے آپ اللہ اور رسول کے سبسٹی کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں تو حضور جب تک زندہ تھے ان کی اطاعت واجب تھی جب آپ گئے رات گئی بات گئی حضور کی زندگی میں حضور کی اطاعت واجب تھی حضور کے جانے کے بعد مرکز ملت کی اطاعت واجب ہو گئی چاہے وہ یاہیا خان ہو یا یو خان ہو اب وہ اللہ رسول کی جگہ ہے یہ وہ اختیارات رسول کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے تشریعی لیجسلیٹر کے اختیارات رسول کو نہیں دیتے یہ کہ رسول نہ کوئی چیز حلال کر سکتا ہے نہ حرام کر سکتا ہے لیکن ایوب خان کو دیتے ہیں مرکز ملت کو دیتے ہیں وہ چاہے تو حج کو ساکت کر ساکتکار کو کہ ہمیں ذر مبادلہ چاہیے لہذا سارے حجی پیسے یہاں جمع کراؤ حکومت کے بیت المال پہ قربانی سے انہیں انکار ہے کیا قربانی قرآن میں نہیں ہے قربانی کے بارے میں کوئی آیات نہیں قربانی کرنے کا طریقہ قرآن میں اسم حضرت اونٹ کو کھڑا کر کے اللہ کا نام لو اسے جبا کر ولاک روسا کم حَتَّى يَبْلُغَ لوگ الحدیوں <مَحِنَّة> اپنے سر نہیں مرانے جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ لگ جائے قربانی کے یہ منکر کر کہتے ہیں جی پیسے کا زیادہ قربانی سے آپ لوگ اسپتال بنائیں قربانی سے آپ لوگ فلاح ویلفیئر کے کام کریں حج کے پیسے سے آپ فلاح ویلفیئر کے کام کریں آپ یہ سارے کام یہ جو کاسمیٹکس اور سرخی پاؤڈر امپورٹ کرتے ہیں اس زرے مبادلہ سے کر لینا جو شراب امپورٹ کرتے ہو بے غیر تو اس سے کر لو نا حج میں ڈاکہ ڈال کے تم نے تو اسپتال بنانے ہیں نماز کو یہ نہیں مانتے نظام ربوبیت قائم کرو اچھا جی یہ اقیم الصلاح کا اگر مطلب نظام ربوبیت قائم کرو ہے تو یہ کون سا نظام ربوبیت ہے جس کو کائم کرنے سے پہلے کہا گیا کہ منہ دھو لو اور ہاتھ دھو لو اور سر کا مسا کر لو اور پاؤں دھو لو یا منوزا کم تو ملک سلا جم جی حکمل مرافے کے کمار جلل کہا بھائی یہ کون سا نظام ربوبیت ہے جی جس کے قائم کرنے سے پہلے ہاتھ منہ دھونا پڑتا ہے یہ کون سا نظام ربوبیت ہے جو عشاء کو قائم ہوتا ہے من بعد سلاط الشا اور پھر فجر کو پھر قائم ہوتا ہے من قبل سلاط الفجر خاص جمعے کے دن قائم ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی آواز بھی لگائی جاتی ہے یا یاری ولہ جینا امنزا لیا لسلا یوم الجما سچ آؤ ذکر اللہ واضح البئی فیضا کو دیا تسلا جب یہ نماز پوری ہو جائے مکمل ہو جائے ختم ہو جائے گز رہتی صلاح فن کا تو زمین میں پھیل جاؤ یہ جمعے کے دن کون سا نظام ربوبیت ہوتا ہے کہ جس سے پہلے نگاہ بھی دی جاتی ہے آذان بھی ہوتی ہے پھر وہ نظام ربوبیت ختم بھی ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جاؤ تم منتشر ہو جاؤ اور تم جا کے خرید و وو کر سکتے ہو حدیث تو یہاں کوئی نہیں نہ عقل سے فیصلہ کر لیں یہ کیسا نظام ربو ہے وہ نا پانچ نمازوں کو مانتے ہیں کہتے ہیں یہ ٹائمنگ بھی آپ نے دی نماز کی فرضیت کو کہتے ہیں یا یہود کی سازش مسلمانوں میں رہتے ہیں مسلمان کہلاتے ہیں بڑے بڑے عہدے ہیں یہ وائرس انہی کے اندر پنپتا ہے میں نے اس کا نام آپ کو بتایا تھا کہتے ہیں ڈبلو سی سینڈروم وائٹ کالر سینڈروم انہی کو لگتا ہے انہی سے لگتا ہے انہی جیسوں کو لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے جب انہوں نے ترجمہ کیا نبی المی کا الٹریٹ نبی تو ان کی طبیعت نہیں مانتی ایک انپڑھ شخص سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے ماما باندھا ہوا ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے لمبا سا کرتا پہنا ہوا ہے ایک دن اسکول کا منہ نہیں دیکھا اس نے اور ہمارے پاس اتنی اتنی لمبی ڈگری ہیں کوئی بلڈ کینسر کا اسپیشلسٹ ہے کوئی جناب والی الرجی کا اسپیشلسٹ ہے اور کسی کے پاس فلاں چیز کی پی ایچ ڈی ہے اور کسی کے پاس فلاں چیز کی ڈاکٹریٹ ہے اور ہم سرکار جو وہ کہتا چلے ہم مانتے چلے نبی پر احساسیں بر کری انگریزوں کے مقابلے میں احساسیں کم کری کوئی کمپلیکس ہم زیادہ پڑھے لکھے ہم نے زمانہ دیکھا ہے یہ سولہ ہمارے زمانے میں بنا ہے یہ الٹرا ساؤنڈ ہمارے زمانے کی جاد ہے یہ سکین ہم لوگ کرتے ہیں لہذا نالج بڑھ گیا ہے ہمارے پاس علم زیادہ ہے ہم اپنے فیصلے خود کریں گے مسکنسپشن کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی کیا وجہ ہے ہم نے جو سورس آف نالج یا سورسز آف نالج خود سے طے کر لیے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلے سکول جانا پڑتا ہے کے جی ون پڑھنی پڑتی ہے کے جی ٹو پڑھنی پڑتی ہے پھر کلاس ون میں جاتا ہے پھر وہ صحیح سے سہ لکھتا ہے پھر وہ مٹاتا ہے پھر وہ میت والا ٹیچر جو ہے وہ پیٹ پہ جوتے مارتا ہے پھر جناب انگریزی والا مرغہ بناتا ہے پھر جناب کھڑے کر کھڑ کے ڈنڈے لگتے ہیں پھر کلاس سے نکال دیا جاتا ہے اسی طرح پڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے, بڑھتے پندرہ بیس استاد آتے ہیں وہ اپنی اپنے علم میں سے کچھ کچھ حصہ دیتے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں کر ہوں پی ایچ ڈی دی کر لیتا ہوں یہ ہمارے نالج جو ان ذرائع میں سے نکلے اسی کو ہم کہتے ہیں عالم ٹھیک جی اصل مسئلہ یہی ہے ہم علم حاصل کرنے کے لیے ان ذرائع کے محتاج ہو سکتے ہیں اللہ تعالی علم دینے کے لیے ان ذرائع کا محتاج نہیں مکڑی جو گھر گنتی ہے کتنا ڈیلیکیٹ ہوتا ہے کتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے آپ نے اس کو کسی دستکاری سکول میں داخلہ دیا اور وہ لے کر آئی ہے سرٹیفکیٹ یا انجینئرنگ کروائی ہے آپ نے اس کو وہ جو چڑیا گھونسلا بناتی ہے وہ جو مرغی انڈے سیتی ہے کیا خیال ہے آپ کا خاندانی منصوبہ بندی والوں نے آ کے اس کو تربیت دی شہد کی مکھی کس نے اسے بتایا ہے ربو کا لنل تیرے رب نے وحی کی ہے شہد کی مکھی کن کن پھولوں سے رس لینا ہے کس طرح محفوظ کرنا ہے کس طرح اسے لا کے پر رکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو علم دیا ہے اسکول بھیج کے دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور چینل بھی ہے جس کے ذریعے کسی چیز کو علم جو ہے وہ فیڈ کر دیا جاتا ہے اور انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ چنا صرف حضور نہیں کسی زمانے میں بھی کسی نبی کو بھی کوئی مائی کا لال اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پڑھایا ہے سرکار کے اس کی زبان میں میں بول رہا ہوں فران نے حضرت موسا علیہ السلام پر یہ تو احسان جتایا کہ ہم نے آپ کو پالا ہے یہ نہیں کہا کہ موسا یہ تقریریں ہم نے تمہیں سکھائی ہمارے یہاں تو تڑا ہے ہم نے ڈیبیٹ کروا کروا کے تجھے جو ہے وہ ماہر بنایا تقریر کا تو میرے خلاف تقریر کرنے آ گیا حضرت ابراہیم اپنے ابا جان کو کہتے ہیں یا ابا تھے انہیں قد جانی من العلم <سلام> مال ہم یا فتہ وی آخ دیکھا سراتن ابا جان میرے پاس وہ علم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا میری پیروی کرو میرے پیچھے چلو میں تمہیں سیدھی راہ دکھا دوں کسی نبی کے بارے میں کبھی بھی کوئی انسان کسی مج میں اٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ بیٹھ جاؤ اس وقت تو تمہیں تقریر نہیں آتی تھی اتنے نمبر میں تمہیں دیتا اور فلاں آدمی سے تمہیں جوتے مرواتا تھا آج تم بڑے لائک فائک ہو گئے ہو نہیں کوئی ایک بھائی کا اٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ محمد مصطفیٰ کو اس نے پڑھایا صلی اللہ بڑھایا اور یہ جو علم کے خزانے آپ کے ذہن مبارک سے نکلتے ہیں یہ اس کی کمائی اور اس کی محنت ہے نہیں یہی علیہ السلام یہی حال حضرت علیہ السلام نبیوں کے لیے اللہ تعالی ان ذرائع سے علم نہیں دیتا ہے فرمایا علام نہ کا ملا دن ہم تیرے استاد ہیں ہم نے تمہیں سکھایا ہم نے تمہیں علم دیا وہ علامہ کا معلوم کا عالم اس نے آپ کو وہ علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے وہ علام نہ ہو ملا د علم اسے ہم نے اپنے علم میں سے دیا ہے اب دیکھیے ہر استاد اپنے علم میں سے اپنے شاگرد کو دیتا ہے میتھ والا سو فیصد نہیں سکھاتا کچھ پرسینٹ اپنے علم سے آپ کو دے دیتا تھوڑا سا میتھ والے نے دے دیا تھوڑا سا انگلش والے نے دے دیا تھوڑا سا سوشل اسٹڈی والے نے دے دیا تھوڑا سا اسلامک اسٹڈی والے نے دے دیا آپ کیا بن گئے عالم تھوڑا تھوڑا لے کر انسانوں سے تھوڑا سا لے کر آپ تو ہوتے عالم اور جسے اللہ کہتا ہے المنا کا ملا دم کا اسے کہتے ہیں لٹریٹ فرمایا محمول کتاب انہیں کتاب کی تعلیم دے گا کس کو ابو بکر کو رضی اللہ امر عمر فاروق کو رضی اللہ تعالم عثمان غنی کو رضی اللہ تالاب تعلیم پڑھا لکھا آدمی دیتا ہے یا ان پڑھ بھی پڑھاتا ہے کسی کو آج تک کوئی کہہ دے میں ان پڑھ سے پڑھا ہوں آپ نے انجینئرنگ اس سے سیکھ لیا ہے آپ نے ڈاکٹریٹ اس سے ہے کسی ان پڑھ سے اللہ نے تعلیم کی ذمہ داری لگائی تو علم دیا تو کہا نا اب ان کو سکھاؤ اور حضور مسئلہ پوچھتے ہیں تو ابو بکر بھی سر نیچے کر کے اور عثمان غنی بھی سر نیچے کہہ کے رکھ کے کہتے ہیں واللہ ورسولہ و عالم اللہ اس کا رسول ہی جانتا ہے ہم نہیں جانتے یہ اصطلاح کیا ہے یہ امید کی اصطلاح کیا ہے جس کو لے کر انہوں نے اس کے گرد اپنی ضلالت اور گمرائی کا تانا بانا بنا ہے یہ وائرس بہت اعلی سطح پہ لگتا ہے یہ بی بی کو بھی لگا تو اس نے پارلیمنٹ میں کہا کہ جائلوں کا قانون جائلوں کے لیے تو ہم لکھے لوگ اپنا قانون خود بنائیں گا یہ بہت سارے گورنروں کو بھی لگا ہوا ہے یہاں کے ساتھا گورنر اور چیف جسٹس بھی رہے ہائی کورٹ کے وہ بھی تشریف لائے تھے ان کو بھی لگا ہوا تھا آ حضور صلی اللہ وسلم کا یوں ذکر کرتے تھے جیسے کسی نا ہی موسیقار دیا جائے یہ تو وہ اللہ والا تھا اس نے مجمع میں اٹھ کے جناب علی پھر پکڑ لیا ہم لوگ اللہ کے معاملے میں اللہ کو کوئی اگر کوئی اللہ کی گستاخی کرتا تو برداشت کر لیتے کیوں وہ ہمارا رب ہے تو اس کا بھی رب ہے لیکن نبی کی گستاخی سمت نے آج تک برداشت نہیں کی سی نبی ہمارا ہے اللہ تب العالمین ہے نا ایک بیٹا جب ماں باپ کی گستاخی کرتا تو دوسرا بیٹا برداشت کر لیتا ہے کیوں یار میری ماں ہے تو اس کی بھی تو ماں ہے نا گالی دیا ہے تو اپنی ماں کو بھی دی ہے لیکن اپنی بیوی کو گالی برداشت نہیں کرتا وہ میری بیوی ہے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا بیوی کے مسئلے میری بیوی آئی ایسے کہ اللہ تو سب کا اللہ ہے نا اس کا بھی رابطہ میرا بھی رابطہ گستاخی کیا تو اپنے رب کی اس نے کیا پکڑ لے گا لیکن یہ کہ نبی میرا ہے نبی کی گستاخی برداشت نہیں کرتے یہ اور آج تک جتنے بھی مارے گئے ہیں وہ نبی کے گستاخ مارے گئے چاہے علم دین شہید نے کسی کو مارا ہو یا کسی اور نے گستاخ نبی کو مارا ہے یہ بہت اعلی سطح پہ لگا کس وجہ سے لگا نبی الامی الیٹریٹ نبی ترجمہ کیا انہوں دنیا میں دو قومیں بسا کرتی تھی ایک وہ تھے جن کے پاس علم الکتاب تھا جنہیں کہا جاتا تھا یا لتاب او پیپل ا بک اس کے علاوہ باقی ساری دنیا جو تھی وہ امی گنی جاتی تھی دنیاوی لحاظ سے ان کے پاس جتنا بھی علم ہے جس کے پاس علم الکتاب نہیں ہے وہی کا علم نہیں ہے وہ امی ہے وہ الٹریٹ ہے جس کے پاس علم وہی نہیں ہے الٹریٹ تو یہ چاہے کتنے بڑے اسپیشلسٹ ہو جائیں یہ الٹریٹ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم الٹریٹ نہیں یہود کہتے تھے ہمارے پاس علم ال کتاب ہے جیسے عرب کے مقابلے میں اس بولی جاتی ہے آجم عجمی. عرب کا مطلب فصیح زبان اجمی کا مطلب گونگا ہم سارے گونگے جب اس بولی جاتی ہے تو وہ کسی چیز کے مقابلے میں بولی جاتی ہے اپنے مانوں میں نہیں بولی جاتی ہم گونگے نہیں ہم نے تو دین پہ وہ کام کیا ہے جو پاک کو ہند کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر قرآن اور حدیث اور فقہ پر کام ہوا ہے اس کی مثال اسلامی دنیا کا کوئی حصہ پیش نہیں کر سکتا لیکن ہیں ہم پھر بھی اجمی کے اجمی کیونکہ جب عرب کے مقابلے میں آئیں گے تو ہم اجمی بھائی گورے کے مقابلے میں جب کالا بولا جاتا ہے تو اگر کوئی آدمی ہو پاکستانی خوب گورا چٹا ہو کسی گورے سے بھی زیادہ گورا ہو مگر ہوتا تو وہ کالا ہی ہے اس لیے کہ وہ اصطلاح جب گورے کے مقابلے میں آئے گی تو پاکستانی کتنا بھی چٹا ہو کالا ہی ہوگا ایشین ہی ہوگا نا یہ اصطلاح انی کی بولی جاتی تھی ای کتاب کے پاس وہی کا علم تھا ان کے پاس ٹیسٹامنٹ تھا مکے والوں کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی لہذا انہیں کہا گیا کہ وہ لوگ جن کے پاس اس سے کمسٹریٹ ہونا تو وہ پھر صدیق دیگر ضلع کا نہ ہو تو چیف جسٹس تھے قتل کا مقدمہ جو ہے وہ آخر میں انہی کے پاس جاتا تھا تین سو دو کے فیصلے کرتے تھے پڑھے لکھے تھے وہ بھی امی ہے اللہ کہتا ہے اللہ جی با کا فل امی نسول امین امی جو ہے صرف حضور امی نہیں ہے ابو بکر بھی امی ہیں عثمان غنی رضی اللہ الن بھی امی ہے اور فاروق بھی امی ہیں یہ سارے امید تھے کیوں تھے پہلے کتاب کے مقابلے پہ جن کے پاس وہی کا علم تھا ان کے مقابلے میں یہ امید تھے اللہ نے فرمایا ہم نے آخری کتاب ان کے ہاتھ میں تھما دی لو سو سنار کی ایک لوہار کی اس بات کو لے کر ایک فسانہ بنا لیا انہوں نے یہ لٹریٹ تھے ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں زمانہ عمرانیات سوشیالوجی ترقی کر رہی ہے نئے نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں پوری دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے لہذا اب جدید بیسس پہ جو ہے وہ سوشل لائفس جو ہے اس کے بارے میں کوئی فنڈامنٹل جو ہے وہ طے کرنے پڑیں گے اب یہ پردہ وردہ آج کل نہیں چلتا جی جس وقت تو ایک بستی تھی چل جاتا تھا لہذا اس کو سسپینڈ کرنا ہے اور بھی بہت سارے مسائل اس کا اختیار قادیانیوں نے ایک نبی اپنے اندر پیدا کیا تاکہ وہ جہاد کو منسوخ کر سکے اور ان کی من مانی ترامیم کر سکے انہوں نے نبی کے قائم مقام ایک ادارہ چنا ایک ادارہ ایجاد کیا بنایا ایک لیکن مقصد ان کا بھی نبی کے مقام پر ڈاکہ مارنا اور مقصد کا دانیانیت کا بھی نبی کے مقام پر ڈاکہ مارنا کہ اسے کسی طرح سسپینڈ کرو اس کی نبوت اور رسالت قیامت کی تک کیوں چلے انہوں نے ایک ادارہ بنایا مرکز ملت جب تک حضور زندہ تھے تب تک ان کی اطاعت واجب تھی آپ کے جانے کے بعد مرکز ملت آ ابو بکر صدیق تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی اطاعت واجب ہو گئی اب دیکھیے انہوں نے چلائی یہ بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اصل حقیقت یہ نہیں ہے لیکن چونکہ وہ بیان کی انہوں نے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس تا, کہاں سے چلتے ہیں اور پلٹ کے آتے ہیں یا خان پر اور بی, بی, بی پر آج آپ کی مرکز ملت بی بی ہو جائے اور بی بی جو سسپینڈ کرتی جائے مانتے چلے جاؤ تب جنت میں جاؤ گے تمہاری نجات اس کی اطاعت میں اس لیے کہ وہ قائم مقام ہے اللہ رسول یہی معاملہ شعید کا ہے شیعیت نے امامت کو لا کے قائم مقام اللہ رسول کے کھڑا کر دیا ڈاکہ انہوں نے بھی نبوت پر ڈالا ہے باقاعدہ انہوں نے انٹرویو دیا کہ ولایت فقی قائم ہو گئی ہے اور ہم لوگ حج کو سسپینڈ کر سکتے ہیں نماز کو سسپینڈ کر سکتے ہیں ختم بھی کر سکتے ہیں آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں مرکز ملت کہتا ہے کہ اس وقت رمضان میں چونکہ رمضان گرمیوں میں آ رہا ہے اور سن اسٹروک ہونے کا خطرہ ہے لہذا اس دفعہ مرکز ملت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ روزے جو ہے وہ دسمبر میں ہم لوگ رکھیں گے یو ہیو ٹو ابے ڈن جنت میں جانا ہے تو آپ کو ان کے ساتھ کرنی پڑے گی مرکز ملت یہ کہتا ہے کہ ہمیں چونکہ آج کل ہم بہت مجبور ہو گئے پابندیاں لگ گئی ہمارے اوپر زر مبادلہ کی کمی ہے زکات دس فیصد ہو گئی ہے۔ جنت میں جانا تو دینی پڑے یہ ہے مرکز ملت جو پرویزیت نے ایک ادارہ لا کے کھڑا کیا ہے یہ جب شروع کرتے آدمی کو تو ایک آدھ حدیث دے کے دیکھو یہ کیسی ہے یہ تو حضور پر بہتان ہے اور دیکھو یہ تو قرآن کے خلاف ہے وہاں سے یہ آدمی کو پہلی ڈوز دیتے لیکن میں آپ کو ان کی انتہا بتا رہا ہوں کہ پھر آپ کے پلے قرآن بھی نہیں رہے گا محمد الرسول اللہ کو تو چھوڑ اللہ بھی باقی نہیں بچے گا نہ اللہ کا قبول ہے حضور ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے ہمیں تعلیم دینا کس کی ذمہ داری ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور پر جتنا حق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے اتنا حق میرا بنتا ہے میں نے بھی اسی نبی کا کلم پڑھا لہذا مجھے تعلیم دینا حضور کا فرض ہے حضور نے ایک طریقہ متعین کیا وہ تعلیم ہم تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی جو مر رہے ہیں گمراہ ہو رہے ہیں علم کے باوجود وَعَضَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى علم علم ہونے کے باوجود گمراہ ہو رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ علم نہیں جو حالت میں ہو رہے ہیں علم ہے اس کے باوجود آدمی کو پتہ ہوتا کہ راٹ اشارہ نہیں توڑتا لیکن اس کے باوجود وہ توڑ رہا ہے. علم ہونے کے باوجود تو وہ تعلیم ہم تک پہنچی اب آپ یہ بتائیے کہ جو بھی تعلیم دی جاتی ہے صرف اس کی بک ہوتی ہے ان ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے کہ صرف آپ میڈیکل کی جو ہے وہ کتاب پار کے ڈاکٹر بن گئے ساتھ کوئی ڈاکٹر بھی تھا آپ کو پریکٹیکل کرانے والا اور آپ سرجن جو ہے وہ صرف کتاب اور تصویریں دیکھ کے سرجن بن گئے یا کسی نے آپ سے چیڑ پھاڑ اپنی نگرانی میں کروائی ہے یا آپ نے ایکسٹرا کوئی نوٹ جو ہے وہ لیے ہیں اس تعلیم کے جس نے میچ پڑا اکاؤنٹنٹ بنا پھرتا ہے اس سے پوچھو بغیر کسی ٹیچر کے بن گئے ہو جب کتاب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ معلم لازم ہوتا ہے یا کوئی بتا کہ میں بغیر معلم کے پڑھ گیا ہوں کوئی بھی لوجی ہے بغیر استاد کے پڑھ گیا ہوں تو یہ دینی تعلیم بغیر استاد کے اللہ نے کتاب بھیجی تو معلم بھی بھیجا وہ تعلیم دے گا وہ تبیان کرے گا وہ بتائے گا پرانے حکیم کے اندر بہت سارے احکامات مبہم ہیں اور جان بوجھ کر رکھے گئے ہیں بغیر ن سیا ن و ماں کان ربوں کا نسیا تیرا رب بھولتا نہیں ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا اور کوئی خلا رہ گیا ہے جان بوجھ کے رکھا گیا ہے اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ دیکھیں ایک نوٹ کے دو حصے کر لیے جاتے ہیں وہ نوٹ چلتا تب ہی ہے جب دوسرا حصہ ملتا ہے اور یہ ایک کوڈ بھی ہوتا ہے ایک حصہ ایک کو دے دیا دوسرا حصہ دوسرے کو دے دیا کہیں وہ آپس میں مل گئے انہوں نے نوٹ ملائے کوڈ مل گیا جناب علی اور انہوں نے لین دین اپنا کر لیا پتہ چلا کہ یہی صاحب ہے یہ دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو حصوں پر مبنی ہے یہ دونوں نوٹ جڑتے ہیں تو شریعت بنتی ہے ایک قبول نہیں ہے ایک کا کچھ بھی نہیں ملتا آپ نے ہزار کے نوٹ کے دو حصے کر لی ہوں تو اصولاً میچ کے حساب سے وہ پانچ پانچ سو کے دو حصے ہو گئے برابر ٹھیک ہے جی آپ کسی کو بھی وہ تھا نوٹ دے کے کہیں یار یہ بنتا تو پانچ سو کا تو مجھے دو سو ہی دے دو کبھی نہیں دے دو دس دیر میں دے دو وہ دس دن کا بھی نہیں رہا ہاں جڑ جائے تو ایک ہزار کا لا لا ہے ساری زندگی کہتے رہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جڑے گا تو یہ نوٹ ایک پیسے کبھی بھی نہیں. نہیں قبول یہ اس نے طے کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر تین جوڑے ایسے بنا دیے ہیں کہ ان میں سے ایک اگر ہو اور دوسرا نہ ہو تو اللہ کو وہ ایک بھی قبول نہیں لازم ان وہ جوڑا تم اس بریکٹ کو توڑ نہیں سکتے وہ بریکٹ کے اندر آئے ہیں کیا اطی اللہ وسیع اور رسول اللہ کے اطاعت کرو اور رسول کے اطاعت کرو جس نے اللہ کی اطاعت کا دم بھرا رسول کی نا کی اللہ کو اپنی اطاعت بھی قبول نہیں اچھی اللہ واقعی رسول یہ نوٹ جڑے گا دونوں کی اطاط کا تو چلے گا بلکہ اللہ نے فرمایا میں ہی ہو تیرا رسول افاق آتا اللہ جس نے رسول کی اطاط کر لی اس نے میری کر لی کہیں بھی یہ نہیں فرمایا جس نے میری اتات کر لی اس نے رسول کی اطاعت کر لی آپ دیکھیں وضو ہے چار فرض ہیں تیرہ سنتیں ہیں جو آدمی سنتیں پوری کر لیتا فرض اسی کے اندر ہے لیکن جو آدمی فرض پورے کر لیتا سنتیں پوری نہیں ہوتی سنت کے اندر فرض کو محفوظ کر دیا گیا جیسے آپ دیکھیں اخروٹ کے چھلکے کے اندر جو ہے وہ مرض محفوظ کر لیا جاتا ہے سنت کو آپ چھلکا ہی سمجھ لیں لیکن مرض اس کی وجہ سے محفوظ اس کے اندر ہے سنت پوری کر لو گے وہ نماز کی سنتیں ہوں وہ وضو کی سنتیں ہوں فرض پورے ہو جائیں ایک جوڑا ہو گیا رسو دوسرا جوڑا ہو گیا وہ نماز قائم کرو اور زکوات دو جس نے نماز پڑھی زکوت نہ دی یا زکوات دی نماز نہ پڑھی اللہ کو ایک بھی قبول نہیں زیادہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے تھے زکات کے بارے میں انہوں نے کہا انہی کی طرح کہ جی زکات کو حضور کو کہا گیا تھا خزم نم یہ سنگل سی ہے تم ان سے لو جب حضور چلے گئے تو آپ لوگ لینے کے روادار نہیں یہ حضور کا ٹیکس تھا ٹھیک ہے جی مخصوص ٹیکس تھا نبی کے ساتھ تھا نبی گئے زکات گئی جیسے یہ کہتے ہیں نبی گئے تو اتاثت گئی اب یزا خان کی کرو اور بی بی کی کرو تو کتاب کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فاروق رنجلا فرمایا کہ آپ کیسے قتال کریں گے ان لوگوں سے جو نماز پڑھتا ہے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جو نماز اور زکات میں فرق کرتا ہے ابو بکر اس سے لڑے گا دو جوڑے ہو گئے عطی اللہ واطی رسول عقیم السلط وات زکوۃ تیسرا انشکر لی والے والے دئی میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا شکر جس نے اللہ کا شکر ادا کیا ماں باپ کا نہ شکر ماں باپ کا نہ فرمانا اللہ کو اپنی بھی قبول نہیں اور اس کے ماں باپ کو ویٹو پاور حاصلہ قیامت کے دن اس کے حج اس کی زکات اس کی عبادات کو ویٹو کر دے. اللہ کو وہ بھی قبول نہیں تیرے حج بھی قبول نہیں اس یہ جوڑا انشکرلی والے والد میرا بھی شکر گزار بن اور اپنے ماں باپ کو بھی شکر گزار یہ تین جوڑے قرآن حکیم میں ایسے آئے ہیں عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اگر ان میں سے ایک کو توڑو گے تو دوسرا جو بولنا نہیں ہے یہ پوری کی پوری بریکٹ ٹیک اٹ اور لیو اٹ یا دونوں کو لے یا دونوں کو چھوڑ دو ایک جیسا معاملہ ہے کہا گیا کن کن تم تو اقبال اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبت آدمی کیوں کرتا ہے محبت گین کرنے کے لیے کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ بھی محبت کرے تو انہوں نے فرمایا اگر تمہیں دعوی محبت ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتے اور جواب میری محبت چاہتے ہو سکتا ان سے کہو فالو می میری پیروی کرو اللہ کی محبت میرے طریقوں میں ہے یو دب اللہ تم سے محبت کرنے لگتے شیخ الہم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک کشک تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر نبیوں کا جہاں ذکر کیا بڑے پیار سے کیا بڑی محبت سے کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنی محبوبیت سے نہیں کیا ایک کثر تھی دل کے اندر جب میں نے شاہد پہ غور کیا جب میں سایہ پہ, پہ پہنچا تدبر کیا تو چودہ طبق روشن ہو گئے کہ جس کے طریقے پہ چل کے عام آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اس کی اپنی حالت کیا ہوگی ستہ بھی ہو نہیں تم میرے جیسے بن جاؤ اپنا تم سے محبت کرنے لگ جائے گا گویا اللہ کو نہ صرف حضور سے محبت ہے بلکہ حضور جیسوں سے بھی محبت ہو جاتی اب فالو می اس کو سمجھیے اتات ہمیشہ حکم کی ہوتی ہے اوبے جو کرنا ہوتا ہے وہ آرڈر کو ہوتا ہے آرڈر ملا آپ نے حکم کی تعمیل کی اس کو اوبے کیا یہ ہے اتاحت لاگا فرمایا واسمعو ہوں وہ سنو اور اتاحت کرو اتبا کریکٹر کا کیا جاتا ہے آزاد حکم کی ہوتی ہے اتباع کریکٹر کا ہوتا ہے لہٰذا پورے قرآن حکیم میں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا پتہ بھی ہو نہیں مجھے فالو کرو اس لیے کہ فالو تو کریکٹر کو آدمی کرتا ہے نا کسی کو کرتے دیکھتا تو فالو کرتا ہے تو اللہ کو تو ہم نے نہیں دیکھا نہ اللہ نماز پڑھتا ہے نہ اللہ روزہ رکھتا ہے نہ اللہ آج کرتا ہے تو اللہ کو فالو ہم کیسے کریں جو بھی نبی آیا اس نے کہا وقت اللہ درولا سے تکوا اللہ کا اختیار کرو اور پیروی میری کرو اللہ نے فرمایا پتا بھی اس کی پیروی کرو حکم میں اس کو دیتا ہوں وہ میری اطاعت کرتا جو وہ کر رہا وہ تم کرتے چلے جاؤ یہ جنرل پاور آف اٹارنی ہے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں فلاں معاملوں میں تو تم ان کی پیروی کر لو اس میں نو بحثیت نبی وہ کہتے ہیں کہ وضو کیسے کرنا ہے اور وضو ٹوٹ کیسے جاتا ہے اور نماز کیسے شروع کرنا نماز ٹوٹ کیسے جاتی ہے اس میں تو تم فالو کرو لیکن اپنی سوشیالی جوکو اور اپنی کو اور اپنی فلالوجی کو اور اپنی فلالوجی کو تم باہر رکھو ستہ بھی ہو ہر معاملے میں زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں تمہیں جو حضور کا اسوہ ملتا ہے جو حضور کا کریکٹر ملتا ہے اس کو فالو کرو کرٹ پہ جب جہاز آتا ہے ایک چھوٹی سی گاڑی ہوتی ہے اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے فالو می بڑا بڑا سا لکھا ہوتا ہے کیپٹل ولڈ کے اندر لکھا ہوتا ہے فالو می آپ وہ جدھر جدھر گاڑی جاتی ہے اس کے پیچھے پیچھے جہاز جا رہا ہے ادھر مورتی ہے وہ ادھر موڑ لیتا ہے ادھر مورتی ہے ادھر موڑ لیتا ہے, ہے, ہے جہاں جا کے وہ کڑی ہوتی ہے جہاز کو وہ بریک لگا یہ ہے فالو می جدھر جدھر میں جا رہا ہوں میرے پیچھے آؤ ٹاس کی وادی سے بھی گزرو شاہ بنو ہاشم میں بھی جاؤ بدر کے میدان میں بھی نظر آؤ وہ سین ہے نظر آتا ہے کبھی کشمیر میں نظر آتا ہے کبھی وہ میں نظر آتا ہے کبھی بسنیا میں نظر آتا ہے یہ وہی وادیاں ہیں یہ وہی گھاٹیاں ہیں فالمی. اب نماز میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا یہ کہتے ہیں تواتر. باپ, نے بیٹے کو باپ نماز پڑھ رہا ہے بیٹے نے باپ کو جس طرح نماز پڑھتے ہو دیکھا اس نے اس طرح نماز پڑھنی شروع کر دی اسے نہیں پتا کہ اس میں فض کون سا اور واجب کون سا اور سنت کون سی وہ دیکھتا رہتا ہے مرمر کے کیسے برکو کرتا ہے کیسے بو سجدہ کرتا ہے کیسے سمے اللہ علم نے حملہ کرا وہ بالکل اس کو کاپی کرتا ہے بڑا ہوگا تو اسے پتا چلے گا کہ ان میں فرض کیا تھا ان میں سنت کون سی دن میں واجب کون سا تھا لیکن وہ پریکٹس پورا کرتا ہے یہ نماز ہم تک تواتر کے ذریعے پہنچی ہے ابد اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھے پھر جب نماز کی حدیث آئی تو انہوں نے نماز پڑھ کے دکھایا کہ میں نے حضور کو اس طرح وضو کرتے دیکھا جب وضو کی حدیث آتی تھی وہ کہتے تھے کہ سب دیکھو میں اس طرح وضو کر کے تمہیں دکھانے لگا جس طرح میری آنکھوں نے حضور کو کرتے دیکھا وہ وضو کر کے دکھاتے تھے دکھا جب نماز کا کی حدیث پہ, پہ پہنچتے چادر حرت انداخت خدا جبرائیل جب نماز کا کی حدیث پہ پہنچتے تھے اور کی تھا تو کہتے تھے مجھے دیکھو میں تمہیں اس طرح نماز پڑھ کے دکھانے لگا ہوں جس طرح میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے دواتر ان کا جب وہ تابعی جو شاگرد ہے وہ جب اپنے شاگرد کو کہتا تھا تو کیا کہتا تھا جب وضو والی آیت پہ, پہ پہنچا تو اس نے کہا کہ ادھر مجھے دیکھو میں تمہیں اس طرح وضو کر کے دکھا رہا ہوں جس طرح عبد اللہ عبنی نے مجھے کر کے دکھایا اور وہ کہتے تھے کہ میں نے حضور کو اس طرح کرتے دیکھو جو حدیث جو واقعہ حضور بیان کر کے مسکرائے وہ واقعہ بیان کر کے وہ محدث بھی مسکرائے اور کہا کہ تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں کیوں مسکرایا کہا جی آپ کیوں مسکرائے انہوں نے کہا کہ عبداللہ اپنے مسود رضی اللہ تعالی نے یہ حدیث بیان کر کے مسکرائے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم یہ بات مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں مسکرائے تو انہوں نے کہا کہ میں نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مسکراتے دیکھا یہ حدیث بیان کر کے حضور اس طرح مسکرائے عبد اللہ ابن مبارک اور امام مالک رحمت اللہ علیہ جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ پہنچے جہاں آپ نے پچھوے لگوائے تھے اپنی پنڈلوں پر اور نائی کو اس پچھوے لگانے والے کو ایک درہم دیا تھا تو وہ کیا کرتے تھے وہ جا کے پچھوے لگواتے تھے پھر ایک دن اس نائی کو دیتے تھے کہتے تھے حدیث پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے اس پہ عمل کرنا بھی ہماری یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا آگے اسی طرح پہنچائے آگے اسی طرح پہنچا نماز اس طرح ہمارے پاس پہنچی ہے تم آج لے آئے اور نظام ربوبیت قائم کرو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہے اپنے بیٹے سے کہ مجھے پانی دو اور کوئی عقلمند اٹھ کے کہے کہ وہ ابو تمہارے کہہ رہے ہیں کہ ڈیم بناؤ اور آپ نے کہا کہ پانی دینے سے پہلے گلاس کو دھو لینا وہ کہہ کہ ابو کہتے ہیں کہ ڈیم بنانے سے پہلے وہاں کی آبادی کو وہاں سے نکال دینا یہ تعویل ہے اب کوئی روکے کہ دیکھیں جی حضور نے تو ایسا کہا تو حضور کو تو وہ پہلے ہی سسپینڈ کر چکے ہیں تو اس میں کیا دخل ہے حضور وہ تو گئے بات ختم ہو گئی پہلے ایک سال عقیدہ ایجاد کرتے ہیں ٹھیک مثلا قرآن جی یہ کہتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں دیکھیں نا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے یہ کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کوئی وہ بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن میں مثال دے رہا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ دودھ کالا ہوتا ہے خود ایک عقیدہ کرتا ہے وہ خود ایک بات قرآن کی طرف سے بیان کرتا ہے وہ کہ جی قرآن میں لکھا ہے دودھ کالا ہے اور دیکھیں یہ حدیث میں لکھا ہوا کہ دودھ چٹا ہے جی دودھ تو سفید ہے تو دیکھے نا جی یہ حدیث تو قرآن کے خلاف نکلی تو ہم قرآن کو مانیں گے یا حدیث کو مانیں گے آپ کھڑے کریں ہم قرآن کو مانیں گے اور جو عقیدہ تو بیان کر رہا ہے کھانا خراب یہ قرآن کہتا بھی کہ تو نے یاد کر لیا ہے یہ عقائد تم لے کے کہاں سے آئے ہو جن کے ساتھ ناپ ناپ کے یہ بھی پورا نہیں اترتا اس حدیث کو بھی پھینک دو یہ بھی پوری نہیں اترتی حدیث کو بھی پھینک دو پہلے وہ عقائد تو قرآن سے ثابت کرو کہ قرآن ایسا کہتا بھی ہے کہ نہیں کہتا قرآن قرآن ہے اسلام اسلام ہے کوئی الجبرا تو نہیں ہے نا ایکس کی قیمت فرض کر کے تم سوال نکال لو گے لہٰذا ہمیں اللہ کی محبت کی ضرورت نہیں ہے یا آپ اللہ سے محبت نہیں کرتے کرتے ہیں اور جواب چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت آپ کو مل جائے تو اس کے لیے کہا گیا کہ فتہ بے میری پیروی کرو تو یہ تو سسپینڈ کر رہے ہیں تو پیروی تو ختم ہو گئی اب جو ان کا کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ بی بی کی پیروی کرو وہ نیکلس کروڑوں کے اور وہ سارا کچھ اکٹھا کرو اس لیے کہ وہ تمہاری مرکز میں ملتا آج رب اور اللہ اور اس کے رسول کی جگہ سبسٹیچیوٹ وہ ہے تمہاری لہذا آج اس کی پیروی میں نجات ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت جہیا خان کے پیچھے چلنے میں ننگے سوئمنگ پول میں ڈانے میں یہ ہے نظام ربوبیت پرویزیوں کا اور یہ ہے ان کا اسلام جو اب طلوع ہوا ہے طلوع اسلام اپنا الگ دین بنا لے وہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن اسلام کے نام پر ڈاکا قادیانیوں نے نیا ایڈیشن نکالا اسلام کے نام پر اب دیکھو دو نمبر مال اسی چیز کے نام پر آتا ہے جو مارکیٹ میں چل رہی ہوتی ہے ایک مارکیٹ جب چل رہی ہوتی ہے کسی چیز کی تو ہمیشہ دو نمبر چیزیں اسی کے جو ہے وہ لیول پر لگتی ہے اسی کی بہت جا لا کے وہ بکتی ہے مارکیٹ کے اندر دو نمبر مال ہمیشہ اسی پروڈکشن کا آتا ہے جو مارکیٹ میں چل رہی ہوتی ہے وہ علی جہ نے امیرکا والے نے ایجاد کیا تو اس نے بھی نیشن آف اسلام قادیانیوں نے بھی علیہ اسلام پرویزیوں نے بھی ڈاکہ اسلام پہ ڈالا اپنے اپنے بنا لو یہ محمد کے دین پہ کیوں ڈاکے ڈالتے ہو اور تمام بناو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اپنا کوئی گھر بنا لے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے مسئلہ تو یہ وہ میرے گھر کو اپنا گھر کہتا ہے یہ مسئلہ قادیانیوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جگہ جی وہ اور بھی تو کافر ہیں ان کے بارے میں آپ زیادہ کیوں سینسیٹیو ہیں ہندو بھی ہیں عیسائی بھی ہیں یہودی بھی ہیں یہاں بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن یہ کہ آپ کا کے خلاف کیوں ہیں کہ جی ان کو آؤٹ کریں اور یہ کہ جی ان کو کام نہ دیں اس لیے کہ ہندو کے ہندو ہونے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں لا راہ فدین ہر زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرتے شا بلا رب شاہ ربوں کا لا من فلاب جو کلوم جمیا اگر زبردستی تیرا رب کرتا تو زمین پر جتنے ہوتے سارے مومن ہوتے آسان تھا تو کہتا یقین مومنین کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ سارے مومن ہوں نبی جب میں نے مجبور نہیں کیا تو, تو مجبور نہ کر انما نہ مہارے کل بلا تیرے زمین پہنچا دیں زبردستی نہیں ہندو ہندو رہے عیسائی عیسائی رہے ہمارا کام ہے پہنچا دینا پیغام لیکن ہندو یہ کہتا ہے کہ میں ہندو ہوں یہ مسلم عیسائی کہتا ہے میں عیسائی ہوں یہ مسلمان ہے یہودی کہتا ہے میں یہودی ہوں یہ مسلمان ہے پارسی کہتا ہے میں پارسی ہوں یہ مسلمان ہے کادیانی کہتا ہے میں مسلمان ہوں یہ کافر ہے فرق پتا چلا ہے کدیانی کا دوسرے کاپروں باقی سارے اپنا اسٹیٹس کلیم کرتے اور آپ کو آپ کا ڈیو اسٹیٹس دیتے ہیں کہ آپ مسلم ہیں میں ہندو ہوں یہ کہتے ہیں میں مسلم ہوں تم کافر یہ آپ کی کرسی کلیم کریں جیسے کوئی آدمی جا کے کہ میں اسے زیادہ لشا ہوں جس کا مطلب کیا ہوا کہ باقی جتنے بھی عہدے اس کے ساتھ لگے اور جتنی بھی اس کی بلانگنگس ہیں جو چیز بھی اس کے ساتھ الگ اب اس کا پلاٹ بھی میرا پلاٹ ہو گیا اگر کس نے مجھ کو مان لیا تو پھر میں صاحب کا چیز جسٹس بھی ہو گیا کہ سکھ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے پر بڑے رسوا ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے وہ ساری رسوائیاں بھی میں نے مان لی اور اس کا مکان اس کی گاڑی سارا کچھ میرا ہوگا ایون جو بیوی اور بچوں تک بھی بات جاتی ہے جب غلام احمد قادیانی بے غیرت یہ کہتا ہے کہ میں ہی محمد اور میں ہی احمد ہوں جس کی بشارت سورہ صاحب میں دی گئی ہے تو آپ کو پتا وہ کس کا سٹیٹس کلیم کر رہے ہیں وہ نبی کا سٹیٹس کلیم کر رہا ہے محمد بن محمد بن عبداللہ کا اور جو چیز آپ سے تعلق رکھتی ہے کہتا ساری میری ہیں اب ہے اب بتائی کیسا کافر بہن معاملہ ان کا بھی ہے لیکن چونکہ یہ وائرس بہت محدود ہے اور یہ اپنے جیسوں کو لگتا ہے اور اپنے جیسوں کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے نیچے نہیں آتا لہذا یہ بچا ہوا ہے لیکن یہ ہے یہاں ان کو بین کیا گیا انہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا یہاں پر ایک فورم بین ہو گئے تو جیسے کسی علاقے میں حکومت جب کا باخانہ بین کر دیتی ہے بند کر دیتی ہے اس کو تو پھر وہ فلیٹوں میں چلا جاتا ہے محلوں میں چلا جاتا ہے گھروں میں پھیل جاتا ہے پھر اسی طرح پھر یہ آگے پیچھے ایک ایک انفرادی طور پہ پکڑ لیا یہ جی ڈسکشن کے نام پر جی قرآن پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور جس پہ نازل ہوا ہے اس کو باہر کا فلٹ سے باہر کھڑا کیا ہوا ہے خود ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تو ہدایت کیسے ملے گی یہ تو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ گراؤں ہاں میں اس میں دہ جس میں نادل ہوا ہے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے اس کو مبتل کر دیا ہے خود بیٹھے ہوئے جناب ڈسکشن کر رہے ہیں تو کیا ملے گا وہ لوگ جو وائٹ کالرز ہیں یہاں بہت زیادہ آتے ہیں یہاں الحمدللہ 30% وہ لوگ آتے ہیں میری ان میریتا ہے خبردار رہ کائنات میں کوئی بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر وائٹ کالر نہیں ہے آپ سے آلہ کوئی بھی نہیں اللہ اس سے اوپر سے پلا اور کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے علم کا احاطہ بھی ناممکن ہے وہ تو وہ ہستی ہے نبی اپنی نبوتیں قربان کھڑے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے پروردگار اگر تم مجھے اختیار دے تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ نبوت نہ دے مجھے اس آخری نبی کے جوتوں کے کسمیں باندھنے کی توفیق دے کیا مقام ہے خدا ر حضور کو ان پڑھ سمجھ کے کسی احساس برتری میں مبتلا مت ہو جانا یہ تین بیڈ روم کا فلٹ دیکھ کر خدا مت بننا جانا مصطفیٰ وہاں گئے جہاں جبرائیل کے پر جلتے تم انہیں کو دیکھ کے آپ سے باہر ہو گئے ہو ان کی تو خوشخبریاں دے کے گئے حضور ننگے پاؤں اونٹ چرانے والے کو والوں کو عمارتیں بنانے میں سبکت کرتے ہوئے دیکھو گے تم ہسا ننگے پاؤں اور اورور چرانے والے اور پلازے اور ٹاور بنانے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مسابقت کریں گے یہ کون بتا کے گئے مصطفیٰ صلی اللہ سے کہاں سے بتایا ہے وہ علام علم ہم نے اپنے علم سے لہذا کسی کمپلیکس کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہوتا علم الاشیاء مثلا مجھے یہ پتا ہے کہ یہ گھڑی یہ گھڑی جو ہے ایک علم الاشیاء یہ گڑی ہے مجھے یہ پتا ہے یہ گڑی کسی دوسرے آدمی کو یہ پتہ ہے کہ یہ کس کی ہے مجھے بتائیے کس کا علم زیادہ اہم ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ یہ گھڑی ہے کس جس کو یہ پتا کہ یہ دس از اے واچ یہ بایولوجی والوں کو تو یہ پتہ ہے